کیا اس گمان میں ہو کہ انہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہے کہ سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائے گے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے